جی آواز اوکے ہیں انشاء یہ سفا نمبر ہے دو سو اٹھاسی دو سو اٹھاسی نمبر سفا ہے چکی لائن میں باب و عشرت باب و عشر نمبر لیتے ہے باب اور عشرت النساء مصنف رحم اللہ نے یہاں باب کا انعقاد کیا ہے یہ مستقل باب ہے باب القسم کے بعد باب اور عشرت النساء یعنی رہن سہن کے بارے میں عورتوں کے ساتھ رہن سہن کے بارے میں یہ باب مصنف رحم اللہ نے منعقد کیا ہے اور اس کے حوالے سے جتنے حدیث ہیں مشاد شریف کے ان کا ذکر ہے وما اور وہ جو کہ ہر ایک کے لیے من الحقوق حقوق میں سے مطلب یہ ہے کہ حقوق طرفین ہوتے ہیں زوجین زوج کے لیے حقوق ہوتے ہیں اور زوجہ کے لیے حقوق ہوتے ہیں تو ان کا بھی ذکر اس باب میں فرماتے ہیں یہ عورتوں کے ساتھ رہن سہن کا اس کے بارے میں کیا کیا ہے یہ باب ہے اسمي بالي فصلها الفصل الأول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من زلع وإن أعوج شيء في الزلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوجا متفق جناب ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے مسلمانوں سے استع بن تو تم اچھا بسر کرو کس کے ساتھ نسا کے ساتھ یعنی استوصا بن سے مراد کیا ہے یعنی عورتوں کے ساتھ خیر کے ساتھ رہو یعنی وصیت قبول کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں وسیعت کرتا ہوں عورتوں کے حق میں تمہارے لیے کہ تم ان کے لیے خیریت کے ساتھ رہیں یا یعنی میری وصیت ان کے بارے میں قبول کر دے مقصد اس سے کیا ہے یہ مدارات ہے یعنی اچھی مدارات ان کے ساتھ اور قطع تمہ ہے ان کے کس سے انتخام یہ ہمیشہ مستقیم رہیں گی یہ نہ کیا کرے جتنی ان سے ہو سکتی ہے تو آپ کے لیے وہ خدمت کرتی ہے لیکن زیادہ ظلم اس پہ نہ کرے تو یہ ہے اس سو یعنی اچھی بسر کرے ان کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ رہے ٹھیک یعنی خیر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بتائی کیونکہ بے شک عورت جو ہے عورتیں یہ پیدا کی گئی منزل اصلی سے اصلی سے, سے اللہ نے کس کے پسلی سے آدم علیہ السلام کے پسلی سے اللہ نے ٹیبی ہوا کو پیدا کیا جب ان کو پسلی سے پیدا کی گئی تو پسلی ہے ٹیڑھی اور اس کے اندر ٹیڑا پن ایسا ہے کہ یہ ہارڈ چیز ہے اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ سیدھا نہیں کر سکتے ہیں یہ ٹوٹ جائے گی اور اس کا ٹوٹنا وہ طلاق ہے تو مسئلہ کس تک پہنچ جائے گا طلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک سب سے ٹیڑھا حصہ جو ہے ضلع میں اس لیے میں کیا ہے وہ اوپر والا حصہ ہے تو اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے وہ زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے اسی طرح عورت بھی خلخت کے لحاظ سے تربیت کے لحاظ سے اسی طرح ہی ہے اس کے ساتھ گزارا ہی کرنا پڑتا ہے اگر گزارا نہیں کرو گے تو پھر آپ کا وقت نہیں گزرے گا آخر کار اس کو توڑ دیں گے آپ اور اس کا توڑنا کیا ہے طلاق ہے رسول اللہ فرماتے ہو اگر اس کے پاس اگر آپ چلے جاتے ہیں یعنی کیا مطلب آپ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو میں سیدھی کر لوں یہ پسلی سے پیدا ہے کیڑی ہے تو اس کو میں سیدھی کروں پسلی ہڈی ہے یہ ہاٹ ہے اس سیدھا نہیں کر سکتے لوہے کو لوگ سیدھا کرتے ہیں تو اس کو گرم کرتے ہیں ہر چیز کا سیدھا کرنے کا کیا ہے ایک طریقہ ہے ارے کہنی ہے جب تک وہ تر ہے اس میں نوی ہے وہ سیدھی ہو سکتی ہے اگر خوش ہو جائے تو لکڑی خوش ہو جائے اس کو سیدھا کرنا بڑا مشکل ہوگا اسی طرح یہ پسلی سے پیدا ہے تو لہٰذا یہ ہاٹ ہے قسم کی اس کے اندر سختی ہے اگر اس کو آپ سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو کثر تہوٹ جائیں گے اس کو تم سے ٹوٹ جائے گی یہ ٹوٹنا اس کا کیا ہے وہ طلاق ہے وہ تلاک تو اگر آپ نے چھوڑ دیا اسی حالت میں ٹیڑھا پن میں ٹیڑھا پن کے ساتھ آپ چلے اور اسے کام لیتے رہیں لم یزل جی ہمیشہ ٹیڑی رہے گی اس کے اندر ٹیڑا جو ہے یہ قدرتی ہے یہ فطرتی ہے یہ ٹیڑھا پندرہ گا اسی کے ساتھ تم نے کیا کرنے ہے گزارا کرنا پھر فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے پر رہا کرو اور ان کا رہن سہن اچھے طریقے سے اس کے ساتھ رہا کرو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بات ایسی آ بھی جائے تم کم از کم کیا کرو برداشت کرو اس وجہ سے ورنہ تو پھر کیا ہو جائے گا معاملہ بگڑ جائے گا متفق نالک یہ عورتوں کے بارے میں اور اس کی وجہ بھی بتائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کبھی کبھار ان کے طبیعت کے اندر ایسا پن ہے کہ اگر اس کا سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے سیدھا نہیں ہو سکتا یہ, چیز ہے, یہ خلقی طور پر ہے اللہ نے ان اسی طرح یہ حدیث روایت ہے ابر رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک عورت جو ہے پیدا کی گئی زلا سے ذیل زلا ضلع سے مراد پسلی ہے لن لنت تم کہ اس کو سیدھا نہیں کر سکو گے اس کے اندر سیدھا ہونے کا امکان نہیں ہے تم سیدھا نہیں کر سکو گے لنت سکیم اللہ کسی طریقے سے بھی کسی طور سے بھی آپ کے لیے سیدھی نہیں ہو سکتی یہ سیڑھی رہے گی اگر آپ نے اس سے نفع لیا اور اس کے ساتھ نفا اٹھاؤ گے, اور, نفع گے اور اس کے ساتھ یہ ٹیڑا پن ہی رہے گا ٹیڑا پن کے ساتھ ساتھ کام لیتے رہ نفع حاصل کرتے رہے ہیں اور کام چلائے گزارا کر لیں بہ ان صاحب کا تو قیمہ اگر آپ اوٹ کے, اوٹ کے کیا کرتے ہیں اس کو سیدھا کر لیتے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں ہاں جی کہ میں چلا جاتا ہوں اس کو میں سیدھی کر لیتا ہوں تو کسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم توڑ دے گے اس کو یہ تم سے ٹوٹ جائے گی اور اس کا قصر کیا ہے وہ کسروہا تلاق وا اور اس کا ٹوٹنا اس کا طلاق ہے طلاق دے دیا تو گھر کو جڑ دیا خاص طور پہ اس صورت میں جب بچے ہو گھر میں ہاں جی چلو وہ تو چلی جائے گی شاید کسی اور جگہ شادی کر لے آپ دوسری شادی کر لے لیکن تمہارے بچے رل جائیں گے پیچھے نہ تو تمہاری دوسری بیوی نے ان کو پالنا ہے اگر اس کے ساتھ جاتے ہیں بچے تو اس نے خاون کر لی ہے دوسرے خاون نے ہمارے معاشرے میں بچے کہاں پالنے اس کا تو سروکار عورت کے ساتھ ہے بچے کو بچے کہاں جائیں گے بےچارے تو اس وجہ سے اس کے ساتھ گزارے ہی کرنا پڑتا ہے تاکہ طلاق وقت نہ ہو جائے کیونکہ طلاق اب غزول حلال ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے ہاں ہاں خام معمولی معمولی بات پر طلاق لوگ دے دیتے ہیں عورتوں کو تو عورتوں کو کیا کلو نہ بنائے کلونا یہ آسان تو نہیں ہے تو اس لحاظ سے ان کے ساتھ ایسا گزارا ہی کرنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ گزارا نہیں کرو گے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ آپ کا کام نہیں چلے گا ٹھیک ہے نا جی اگر اس کو سیدھا کرنے کی آپ کوشش کرتے ہیں یہ توڑ دیں گے توڑنا اس کا طلاق روا ہو مسلم یہ حدیث ابو حرض اللہ تمام سے روایت میں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا فرق حسد نہ کرے فرق کا مطلب کیا ہے بغض حسد نہ کرے ایک مومن انسان مومتا ایک مومنہ عورت سے ابھی ایک انسان مومن ہے مومنہ عورت سے حسد نہ کرے یہ کیا مطلب ہے یعنی زوجین میں سے جب میں بیوی ہے ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ رکھے حسد رکھیں گے تو ان کا گزارا نہیں ہوگا کیونکہ میں بیوی کی زندگی پیار کا نام ہے حسد کا نام نہیں ہے یہ دشمنی تو نہیں ہے حسد نہ رکھے بعض عورتیں ہوتی ہیں خاون کے مذاق اڑاتی ہے حسد کرتی ہے اس کے ساتھ یہ تو پھر اچھی بات نہیں ہے یہ خاون حسد کر لیتا ہے کس کے ساتھ بیگم کے ساتھ وقتی طور پہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے کچھ بات آگے پیچھے ہو گئی خیر بعد میں دل میں کچھ نہ رکھے دل میں بوجھ رکھنا حسط رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے اس کے پھر اثرات دور تک جاتے ہیں تو ان کے اثرات کیا ہو جاتے ہیں یعنی بچوں پر بھی پڑ جاتے ہیں تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ لا یف رکھو نہ رکھے ایک مومن یعنی مرد خاؤن موم ایک مومن عورت جو کی بیوی ہو وہ ان کا رہا مینہ خول و وسلم فرماتے اگر یہ مخروص سمجھے نا پسند سمجھ مینہ اس عورت میں سے فولو کوئی ایک عادت خراب اخلاق میں سے کوئی اخلاق میں سے کوئی چیز ایسی ہے کہ اس کو اچھی نہیں لگتی وہ اس وجہ سے تو پھر کیا ہوگا رضی مینہا آخر تو کسی اور صفت کی وجہ سے اس سے راضی ہو جاتا ہے یہ تو مطلب نہیں ہوتا کہ عورت سو فیصد ہی خراب ہے اس میں خرابی ہوگی تنخواہ ہوگی بس زبان ہوگی لیکن باقی صفات بھی تو ہے باقی صفات میں سے یہ دیکھے کہ آپ کو اچھا کھانا بنا لیتی ہے آپ کی خدمت کرتی ہے کپڑے اچھے دھو لیتی استری کر لیتی ہے آپ کے بچوں کا خیال رکھتی ہے گھر کا خیال رکھتی ہے تو کئی صفات ایسے ہیں کہ اس پہ انسان کو راضی ہونا چاہیے ناشکر نہیں ہونا چاہیے اگر اس میں ایک خرابی ہے انسان ہے تو لہٰذا بیس خوبیاں بھی ہوتی ہیں تو انسان ہم خوبیوں کو دیکھے خرابیوں کو نہ دیکھے تو اس وجہ سے پھر گزارا ہو جائے گا اگر آپ نے ایک ایک نقطہ چینی کر کے اس کے برائیاں دیکھنی ہے کہ یہ برائی اس میں یہ بھی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے سو فیصد فرشتہ آ جائے تو یہ ممکنات میں سے نہیں ہے یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے بحث انسان غلطیاں ہوتی ہے ہر ایک میں اسی طرح عورت کے اندر بھی غلطیاں ہوتی ہے خاون سے بھی کئی غلطیاں ہو جاتی ہے انسان ہے تو وہ بھی کوئی فرشتہ تو نہیں ہے تو ایک خلق اگر وہ اچھا نہیں سمجھتا تو رضیہ منہ آخر کسی اور خلق کی وجہ سے کسی کوئی اور عادت کی وجہ سے اس سے کیا ہو جاتے وہ راضی ہو جاتے تو اس لحاظ سے اسے سے جذباتی نہیں ہونا چاہیے گزارہ کرنا چاہیے یہ کمپرومیس ہونے کا نام ہے رواہ مسلم وعنہ یہ حدیث و روایت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا بن اسرائیل لم یخنز اللحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر بنو اسرائیل نہ ہوتے یعنی بن اسرائیل نے یہ کیا, کیا؟ اللہ ہم سے مراد یہ ہے ایک چیز اس کا خراب ہونا ان کی ایک عادت تھی ایک بری عادت تھی وہ بری عادت یہ ہے کیا آواز نہیں آ رہی جی میری آواز نہیں آ رہی اوکے ہیں؟ اچھا فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر ایک بری عادت تھی وہ یہ تھی کہ اللہ جب نعمتوں سے نوازتے تھے ان کو تو ان کے اندر ایک بری عادت یہ تھی کہ وہ اس کو ذخیرہ کرتے تھے ذخیرہ اندوزی کرنا شروع کرتے تھے جب سے انہوں نے ذخیرہ اندوزی شروع کرنا شروع کر دی تو تعام جو انہوں نے رکھا تھا کھانے کی چیزیں ذخیرہ کر کے رکھے تھے وہ خراب ہونے لگے اس سے پہلے کبھی کھانے کی چیز خراب نہیں ہوتی تھی تو ان کی اس سب عمل کی وجہ سے یہ چیز آنے لگی کہ کھانا کھانے پینے کی چیزیں یہ خراب ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے اور یہ یہ کام نہ کرتے یعنی ذخیر اندوزی یہ کنجوسی نہ کرتے گوشت خراب نہ ہوتا اس میں تغیر نہ ہوتا. بدبودار نہ ہوتا گوشت پڑا رہتا گرمی سردی میں خراب نہیں ہونا تھا لیکن یہ خراب ہونا کب سے شروع ہوا جب انہوں نے بخل کی حاجی کنجوسی شروع کر دی اور کھانے پینے کی چیزوں پر ذخیرہ اندوزی کرنی شروع کر دی ذخیرہ اندوزی وہی لوگ کرتے ہیں جس کا اتخاب نہیں ہوتا اللہ پر کہ اللہ نے رزق دینے کا ذمہ لیا ہے اگر آج تمہیں رزق دے دیا کیا وہ اللہ کل تمہیں درز نہیں دے سکتا پرسوں نہیں دے سکتا ان کا اللہ پر عقیدہ کمزور تھا اس وجہ سے یہ کہتے تھے کہ آج مل گیا تو چلو کل کے لیے پرسوں کے لیے بھی ذخیرہ کر لیتے یہ ان کا عقیدہ نہیں تھا کہ آج اللہ نے دیا تو کل دے سکتے اللہ تو کل بھی دے تو انہوں نے ذخیر اندوزی شروع کر دی تو کانے کی چیزوں میں سے خاص طور پر گوشت جو ہے یہ خراب ہونے لگا اگر یہ بن اسرائیل یہ عمل نہ کرتے اور یہ نہ ہوتے تو یہ گوشت کبھی بھی خراب نہ ہوتا وا یعنی جیسے قربانی کے گوشت سنبھالتے ہیں لوگ فریزروں میں فریجوں میں آج جی فریز کر لیتے تو یہ بن اسرائیل کی وجہ سے خراب ہونے لگا اگر ورنہ تو فریزر کی ضرورت ہی نہیں پڑا رہتا کبھی بھی خراب نہ ہوتا تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہوا نہ ہوتی ہوا سے مراد کیا ہے آدم علیہ السلام کی جی ساری امت کی ماں اگر ہوا خیانت نہ کرتی یعنی اس نے آدم علیہ السلام کو اکسایا تھا ٹھیک ہے نا جی دی؟ اس شجرے میں سے آپ کھا لو کھا لو شیطان،, شیطان کی باتوں میں وہ بھی آ گئی تھی آدم علیہ السلام نے اپنی بیوی کے بات مان لی اور غلطی ہو گئی وہ جب اس میں سے تو اللہ نے ان کو جنت سے نکال دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ہوا نہ ہوتی پر ہوا کی بات نہ مان لیتے کون آدم علیہ السلام سلام تو لمتا خون انا ز کبھی خیالت نہ کرتی عورت اپنے خاون کے ساتھ یہ عورت کا جو خیانت شروع ہوئی ہے خاون کے ساتھ خیانت اس کا بنیاد بیوی بی ہوا سے شروع ہو گیا اگر ہوا نہ ہوتی تو کبھی بھی حجی آئندہ زندگی میں کبھی بھی ایک عورت اپنے خاون کے ساتھ ایک بیوی بی اپنے خاون کے ساتھ پورا زمانہ خیانت نہ کرتی جو آج کل بیویا خیانت کرتی ہے خاون کے ساتھ آجی طرح طرح کے اس کے مال کے اندر چوری کرنا یا اس کے عزت کا خیال نہ رکھنا گھر میں خیال نہ رکھنا اس کے بچوں کا خیال نہ یہ ساری خیانت میں چیزیں آتی ہے تو پھر کیا ہے یہ بیوی بی ہوا کی وجہ سے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ عدم علیہ السلام کو نہ اکساتی اور وہ یہ نہ کرتی تو کبھی بھی بیگمار جو ہے اپنے خاون کے ساتھ پورا زمانہ خیالت نہ کرتی متفق نعب مطلب یہ کہ یہ علت جو ہے یہ سبب وہاں سے شروع ہو گیا وہاں سے کیا ہے یہ اللہ نے کر نہیں تھا کیونکہ یہ ایک امتحان ہوتا ہے اللہ نے اس چیز کو تقدیر میں لکھا ہوا تھا جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں وہ ثابت ہو جاتی ہیں وہ پیچھے نہیں ہو سکتی اسی لیے یہ احتمالات کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا یہ بیان کیا لاو اللہ کس کے لیے ہوتا ہے رسول اللہ خال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا لا احد جلد مارے نا تم میں سے ایک آدمی اپنی بیوی کو ایسا مارنا جیسے کوئی غلام کو مارتا ہے غلام کو بے کے ساتھ مارتے تھے یہاں تک کہ کبھی قتل بھی کر لیتے کیونکہ غلام کا کوئی کون پوچھنے والا ایسا ضرب مبرح ہاں جی بہت زیادہ گہرا مارنا جو زخم پڑے یا اس کا ہاتھ ٹوٹے ٹانگ ٹوٹے ٹھیک ہے نا جی تو اس طرح مارنا کیا ہی جائز نہیں ہے سن میں پھر یہ ہے کہ مارنے کے بعد پھر وہ جمعہ کرتا ہے اس کے ساتھ دن کے آخری حصے میں اشارہ کر دیا رات کے وقت وفی روایت واحد تم میں سے ایک آدمی ارادہ کرتا ہے, و مارتا ہے اپنی بیوی کو جلدی ایسا مارنا جیسے کہ غلام کو مارا جاتا ہے فلاں اللہ پھر وہی آدمی اس کے ساتھ کیا کرتا ہے لیٹتا ہے آخر یوم زحكہم. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کی نصیحت کی پھر ذہ کے یہ ہنستے تھے من یعنی جو انسان سے ہوا نکلے اور اس میں آواز بھی ہو تو مجلس میں کسی کے ہوا نکل گئی کسی نے ہنسی کی تو ہنسی نکلی اس کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی اور فرمائے فقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے لیما یا حق و حدم تم میں سے ایک آدمی کیوں ہنستا ہے مما اس کام سے یا جی خود بھی کرتا ہے کیونکہ یہ تو چیز ہے تو یہ اگر کسی کے اختیار سے بے قابو ہو کر یہ آواز نکل بھی گئی تو اگلوں کو نہیں ہنسنا چاہیے اس پہ پردہ ڈالنا چاہیے کیونکہ عام طور پہ ایک آدمی کی ہوا تو نکل ہی جاتی ہے باتھ روم جاتا ہے وہاں ہوا نہیں نکلتی تو پھر جو کام خود کرتے ہیں تو اس پہ کیوں ہنستا ہے مطلب یہ ہے کہ مجلس کے اندر کسی کو ایسا شرمندہ نہ کیا جائے اور اگر کانٹور کر سکے ایک آدمی تو ہوا کو بھی نہ چھوڑے بلاخ لوگوں کے سامنے یہ بھی کیا ہے یہ بھی سوئی ادب ہے خاص اور پہ مسجد میں اس کی اجازت نہیں ہے تو باہر نکلے واش روم چلا جائے تو اگر بالفرض کسی کی ہوا نکل بھی گئی اس کے اختیار کے بغیر تو باقی سننے والوں کو نہیں ہنسنا چاہیے بالبنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں کھیلا کرتی تھی بالبنات یعنی لڑکیوں کے ساتھ پاس پاس کی لڑکیاں آتی تھی ان کے ساتھ میں بھی کھیلا کرتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی تعالیٰ جب شادی ہوئی تھی تو چھوٹی تھی آجے روایت میں یہ نو سال کا تیرہ سال کا تیرہ سال بھی ہو تو عمر اتنی اتنی ہوتی بچی ہوتی ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے کہ میں کیلا کرتی تھی سناب کے ساتھ کب عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مطلب جب میری شادی ہوئی تھی اور میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی اپنے والدین کے گھر سے آ چکی تھی وکان علی میری کچھ سہیلیاں تھی یا لاب نہ وہ کھیلا کرتی تھی میرے ساتھ پکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا جب بھی داخل ہوتے تھے گھر میں تو آو یہ لڑکیاں جو ہے نا چھپ جاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انخما کہتے ہیں دخل بھائی یہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کے گھر میں آتے تھے تاکہ لڑکیاں شرمندہ نہ ہو میرے آنے سے دائیں بائیں با نہ اور ان کو کھیلنے دے حضرت عائشہ کے ساتھ کھیلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں آتے ہے کہ عورت سے یہ لڑکیاں سہیلیاں میری چھپ جاتی تھی ہو جاتی تھی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ, چھوڑ دیتے تھے چھوڑ دیتے تھے ان کو ان کو کچھ غم غرض نہیں کرتے تھے نا آواز دیتے تھے ان کو چھوڑ دیتے تھے ان کو میری طرف حاضرت عائشہ کے ساتھ کھیلیں یہ ہاں جی اللہ پھر وہ کیا کرتے تھے میرے ساتھ متفق ہونا علی مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی ٹائم دیتے تھے کھیلنے کے لیے جو لڑکیاں باہر سے آئی ہوتی تھی ان کو بھی وقت دیتے تھے کہ کھیلنے دے کھیلنے دے حضرت عائشہ اس سے خوش ہوتی ہے تو لہذا یہ کھیلے ان کے ساتھ وعنها قالت اللہ قدر صلی اللہ علیہ وسلم يقوم على باب فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یقوم وہ کڑے وقت تھے میرے دروازے خجرے کے دروازے پر اعلی بابرتی حجرہ حضرت عائشہ کے یہی ہے جہاں روزہ مبارک بنا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادلی متفون تو حجرے کے دروازے پہ کڑے ہوتے تھے بالحراب حبشت جو ہے وہ کیلا کرتے تھے حراب حراب سے مراد یعنی نیزہ بازی کرتے تھے نیزہ جو ہوتے ہیں نیزہ بازی ایک دوسرے کو سکھاتے تھے کیسا نیزہ مارنا ہے ہاں جی اور اس کو کیسا پھینکنا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ وہ بازی یعنی سکھانے کے لیے ہی کھیلتے تھے کس میں؟, نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے مراد رحبۃ المسجد ہے یعنی مسجد کے فہن میں یہ جو ہے یہ جنگ کی تیاری ہوتی تھی اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تو یہ عبادت کے حکم میں تھا تو حضرت عائشہ تعالیٰ ہاں اس وقت اتنی عمر کی نہیں تھی تو وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ مسجد میں حبش کے بچے لڑکے کھیلتے تھے نوجوان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے چھپاتے تھے اپنی چادر میں اپنی سے تاکہ حضرت عائشہ کسی کو نظر نہ آئے اور حضرت عائشہ ان کی طرف دیکھ سکے کس لیے چھپاتے تھے الى لعبهم تاکہ میں دیکھ سکوں ان کی کھیل کو کہ کیسے کھیلتے ہیں یہ نظر بازی کیسے کرتے ہیں آپس میں ٹھیک ہے نا جی؟ تو حضرت عائشہ یہ نہیں کہ لڑکوں کو دیکھتی تھی اور لڑکوں کا دیکھنا عورت کو جائز ہے یہ بات نہیں تھی وہ کھیل کو دیکھ کر کرتی تھی اور آج کل جو کھیل کھیلتے ہیں لوگ خاص طور پہ جو ہاکی ہے یا دوسرے کھیل ہے ٹینس ہے ان کا تو سطر ہوتا ہی نہیں ہے سارا سطر ہی نظر آتا ہے تو عورتوں کو اس کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے ایک عورت اگر اس حدیث کو بہانا بناتی ہے میں ہوں یا رسلنگ اس لیے دیکھتی ہوں کہ حضرت عائشہ نے معاشرے میں ہیں جی اس سے ٹی وی پہ کھیل دیکھنے کا کیا نہیں ہے جواب نہیں ہے یاد رکھے تو حضرت عائشہ فرماتی تھی تاکہ لا الاسوریم تاکہ میں دیکھ سکوں ان کے کھیل کو کیسے کھیلتے ہیں ہاں جی میں آتی ہی, ہی میں کڑی ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے اور کھان کے بیج میں کیونکہ وہ حفیظ کی تھی نہ بھی چھوٹی تو پیچھے کڑی ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے اور کان کے درمیان سے دیکھتی تھی سو یقین اجلی پھر وہ کڑے ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری وجہ سے تاکہ حضرت عائشہ کو پردوی ہو جائے تو میرے وجہ سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے ان میں وہی ہوتی تھی سب سے پہلے جانے والی پہلے میں چلی جاتی تھی پیچھے گھر میں اور تاکہ لڑکیاں مجھے دیکھ نہ سکے پھر رسول اللہ علیہ وسلم آتے تھے فرماتے ہیں کہتے کہ اس میں اندازہ اب لگائے اس سے آپ دیکھ لے جی اس چھوٹی حدیث کا قدر اور اس کا شوق آپ دیکھ لیں جو کہ حریص تھی کس پر کھیلنے پر یعنی کیل کی شوقین تھی کسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نظم بازی کا کیل اس کو دکاتے تھے کیا آپ دیکھ لیں آپ کا شوق اپنا پورا کر لے تو حضرت عائشہ رضی اللہ رض چھوٹی تھی بچپن کا زمانہ تھا ہاں جی لڑکپن پن تھا تو وہ کھیل کی شوقین تھی تو یہ رسول اللہ علیہ وسلم اسی لیے دکھاتے تھے کہ یہ بھی ایک کھیل ہے تو اس سے بھی لطف اندوز ہو جاؤ اور ویسے بھی یہ جہاد کا کیا ہے جہاد کے لیے تیاری ہو رہی ہے دشمن کے خلاف تو مسجد کے سہن میں یہ لڑکی کھیلتے تھے تو حضرت اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھا کرتے تھے متفق وہ انہا یہاں سے ان شاء اللہ اس حدیث کو پھر پڑھیں گے اللہ باتوں پر انشرف قوامل کرنے کی توفیق خدا فرمائے سبحان ربك رب العزه عما يصفون و السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين